یہ بیسویں صدی کا ایک شہر ہے جو اکیسویں صدی میں داخل ہو رہا ہے یہاں لوگ اپنے گھروں میں بجلی نہیں لگواتے کہ کہیں مر نہ جائیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر کوئی مرد آ جائے تو یہاں کی عورتیں پردہ کرتی ہیں یہاں فون لگے ہیں مگر دس سال سے لاہور کی لائن نہیں مل رہی ہے یہاں چھوٹے موٹے جرم بند ہو گئے ہیں کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں نے ہیروئن چرس اور افیون کا کاروبار شروع کر دیا ہے صوبہ سرحد والے اسے سرحد میں نہیں مانتے پنجاب والے اسے پنجاب میں نہیں مانتے دنیا کی نگاہوں سے گرا ہوا یہ ہے تحصیل عیسا خیل کا شہر قمر مشانی میں پہنچا تو سادات کے گھرانے میں رہنے کا شرف ملا ان کا نام گلزار علی شاہ ہے شہر میں ان کا پرانا گھرانہ ہے خود گرداور تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں میں ان کے یہاں پہنچا تو رات ہو چکی تھی اور ان لوگوں کو میرے آنے کی پہلے سے خبر نہیں تھی میں پہنچا تعارف ہوا اور گھر کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے نومبر کا مہینہ تھا سخت سردی تھی جلدی جلدی جھاڑیوں کی ٹہنیاں جلا کر میرے لیے پانی گرم کیا گیا اور جب تک میں منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا روٹیاں ڈال دی گئیں اور کھانا پکا دیا گیا دیر تک باتیں ہوتی رہیں گھر کی لڑکیاں اور لڑکے سب تعلیم پا گئے تھے مگر یہ عمل یہیں ختم نہیں ہوا تھا اس گھرانے میں آنے والا علم اور ہنر اب روشنی بن کر باہر کے اندھیروں میں پھیل رہے تھے اس گھر کا نقشہ پنجاب کے اکثر ساٹھ ستر سال پرانے گھروں جیسا تھا بیچ میں بہت بڑا دالان سامنے بڑے بڑے برآمدے ان کے اندر خوب اونچی اونچی چھتوں والے کمرے اینٹوں کے فرش چوبی کھڑکیاں اور دروازے جن میں رنگین شیشے لگے ہوئے بعد میں ضرورتیں بڑھی تو گھر بھی بڑھا اور دالان کی دوسری جانب نئے کمرے بنا لیے گئے پھر نئی تلس کا خسل خانہ تعمیر کر لیا گیا پانی کی ٹونٹیاں لگ گئیں اور چھت پر ٹیلی ویژن کا اینٹینا نمودار ہو گیا اور آخر آنگن میں بڑے بیٹے کا اسکوٹر بھی آ کر کھڑا ہو گیا ہاں تو رات کافی ہو گئی تھی میرے سلانے کا بندوبست شروع ہوا گلزار علی شاہ صاحب نے بچوں کو ہدایت کی کہ ایک نئے کمرے کو خالی کر کے مجھے وہاں سلا دیا جائے میں لاک کہتا رہا کہ کمرہ خالی کرنے کی کیا ضرورت ہے مگر کسی نے میری ایک نہ سنی جا کر دیکھا کہ سب بھائی بہن مل کر کپڑے سینے اور سویٹر بننے کی مشینیں اور کشیدہ کاری کا سامان ہٹا کر میرے بستر کے لیے جگہ بنا رہے ہیں یہ کمرہ ان مشینوں سے کیوں بھرا ہوا تھا ذرا دیر بعد آپ سنیں گے ہا تو مجھے وہیں سلا دیا گیا زندگی میں پہلی بار سلائی کڑھائی اور بنائی کی مشینوں کے ہجوم کے درمیان سویا اور اگر رات بھر باہر سڑک پر کتے نہ پھونکتے تو بے حد غافل سوتا صبح ہوئی تو میں نے اصرار کیا کہ باہر چل کر شہر کمر مشانی کی سیر کی جائے لڑکے مجھے لے جانے کے لیے جھٹ تیار ہو گئے مگر میں پتلون قمیض پہننے لگا تو عجب بات سنی کسی نے کہا سر باہر نکلنے کے لیے یہ لباس مناسب نہیں رہے گا لوگ انگریزی لباس پر اعتراض کریں گے تو اب سوال یہ تھا کہ پھر کیا پہنوں پتلون قمیض کے علاوہ میرے پاس سفید ململ مل کا کُرتا اور سفید لٹھے کا پاجامہ تھا یہ پہن لوں میں نے پوچھا یہ تو اور مشکل میں ڈال دے گا سر جواب ملا مسئلہ شاید یہ تھا کہ جیسا سب کا لباس ہے ویسا ہی میرا لباس بھی ہونا چاہیے میں اگر اجنبی نظر آیا تو کہیں لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں سوال نہ پوچھیں پریشان نہ کریں مجھے بتایا گیا کہ ابھی تک یہ لوگ اجنبیوں کو ستاتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے لوگ مجھ سے ملنے آ گئے میں اپنی لدن کی قمیض اور ڈھیلا ڈھالا خاکی پتلون پہنے ہوئے تھا باتیں کرتے کرتے ہم سب باہر نکل گئے اور شہر کی سڑکوں پر گھومنے لگے کسی نے میری طرف انگلی تو کیا آنکھ بھی نہیں اٹھائی نہ کسی نے اعتراض کیا نہ شکایت البتہ میں نے ایک فرمائش کی جسے سن کر سب کے سب ٹھٹک کر رہ گئے میں نے کہا قمر مشانی کی بہت سی طالبات بی بی سی کو خط لکھتی رہتی ہیں میں لڑکیوں کے اسکول جانا چاہتا ہوں ورنہ وہ شکایت کریں گی کہ میں آیا اور مل کے بھی نہیں گیا سارے مجمعے نے نفی میں گردنیں ہلا دیں نہیں سر لڑکیوں کے اسکول میں کسی غیر مرد کا جانا مشکل ہے ناممکن ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ یہی بحث کرتے کرتے ہم لوگ لڑکیوں کے اسکول پر پہنچ گئے سارا اسکول اونچی فصیل کے اندر چھپا ہوا تھا. باہر صرف اس کا دفتر تھا جس میں ایک منشی نما بزرگ تشریف فرما تھے پتلون قمیض میں ملبوس ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ چونکے میں نے کہا کہ اندر جا کر خبر کر دیجیے کہ بی بی سی لندن سے فلاں صاحب آئے ہیں وہ خاموشی سے اندر چلے گئے میرے ساتھ کا سارا مجمع دم ساتھ کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھیں اندر سے کیا جواب آتا ہے اور اندر سے جواب نہیں آیا خود استانیہ اور طالبات آ گئیں اور مجھے اندر لے گئی جب تک میں چائے پیتا رہا آٹوگراف دیتا رہا باہر میرے میزبانوں کا مجمع چپ کھڑا رہا اسی دوران استانیوں نے کسی کو دوڑا کر میرے لیے بازار سے سوقات مگائی نہایت عمدہ اور بیش قیمت آفٹر شیب لوشن جو لندن نیو یوک اور پیرس کے بازاروں میں ملا کرتا ہے میں نے حیران ہو کر پوچھا صدیوں پیچھے رہ جانے والے شہر مشانی میں یہ کہاں سے آ گیا پتا چلا کہ اسمگلروں کے قافلے ادھر سے گزرا کرتے ہیں شام کو کہلوا دیا جائے تو صبح تک ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنر سے لے کر بجلی کی, کی کیتلی اور استری تک سب کچھ گھر بیٹھے مل جاتا ہے اور وہ بھی سستے داموں میں لڑکیوں کے اسکول سے باہر آیا تو میزبانوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے گندوں پر اٹھا لیں اور گلے میں ہار ڈالیں کمر مشانی کی سخت روایات کو انہوں نے یوں ٹوٹتے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا بات صرف اتنی سی تھی کہ وقت کے ساتھ دنیا کے سارے شہروں اور ساری آبادیوں کی طرح کمر مشانی بھی آگے نکل چکا تھا مگر خود شہر والے خود آبادی والے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور طے کیے بیٹھے تھے کہ ان کا شہر اب بھی پسماندہ اور ان کی آبادی ابھی تک تاریکی میں ہے اچھا تو آئیے اب آپ کو کمر مشانی میں اپنے میزبان گلزار علی شاہ صاحب سے ملواؤں یہ وہ لوگ ہیں وہ تھوڑے سے گنے چنے لوگ جن کے دلوں میں علم کی شما روشن ہوئی ہے اور اس روشنی سے یہ غریب لوگ یہ کم وسیلہ لوگ چاہتے ہیں کہ ساری زمینیں جگمگا اٹھیں انہیں اختیار نہیں ملتا ان کا بس نہیں چلتا لیکن اگر چلے تو یہی وہ لوگ ہیں جو خلق خدا کے دل و دماغ میں علم کا نور بھر دیں میں نے گلزار علی شاہ صاحب سے پوچھا کہ بتائیے آپ کے علاقے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یا نہیں اور بتائیے کہ غریبوں کے لیے محرومی کے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے ناداروں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے سب سے پہلے جناب میں نے اپنے گھر میں یا جگہ دے کر بغیر کسی معاوضے کے کسی فیس کے کسی اجر کے سب سے پہلے میں نے اپنی بچیوں کو ٹریننگ دے کر گھر میں دستکاری اسکول کھولا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے غریب لوگ ہیں یہ کاسکاروں کی بچی ہیں یہ کسی چیز کو نہیں سمجھتی کم از کم ہم ان کو ہنر دے سکیں اس لیے ہم نے میں نے اپنے گھر میں یہ کھولا ہے اور کسی سے کوئی معاوضہ کوئی فیس کوئی چیز ہم نہیں لیتے اور بچیوں کو مفت ہر قسم کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں تعلیم بالغان کا سبق دیتے ہیں درس کا بھی دیتے ہیں نیٹنگ کا کام سکھاتے ہیں ہر قسم یعنی یہ کڑھائی سلائی تمام کام ہم ان کو سلائے اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے اپنے سی گھر کے اندر بغیر کسی موزی کسی چیز کرائے کے میں نے پرائمری گرس کو پانچ ماہ تک اپنے گھر میں کھوڑ رکھا ہے اور ان کو ہر طرح کے استانیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے منظور کرا کے میں, میں نے گھر میں رکھے ہوئے کہ میرے ایک محکم کم از کم کے جو بچے ہیں जो छोटे बच्चे हैं बैर वो स्कूल बहुत दूर है हमारे से तो वहां तक नहीं जा सकते तो वो कम अज़ कम इधर तो पाँच दाद तक तो ता, तालीम हासिल कर सके सकें क्या ये सही है कि जब यहां बिजली आई तो لوگوں نے گھر میں بجلی لگوانے سے انکار کیا بالکل انکار کیا یہاں تک کہ یہ لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی ادھر ہمارے محلے میں بجلی نہیں ادھر ہے ادھر بجلی کے پول نہیں ہے پول ہونے چاہیے بجلی نہیں. وہ کہنے نہیں ہے ہم نہیں یہ لگوائیں گے ہمارے بزرگوں نے کبھی بزرگ نہیں کہ تو ہم مر جائیں گے ہم یہ نہیں کریں تو سب سے پہلے میں نے محلے میں بجلی لگوائی اور میجے دیکھ کر تو میرے پڑوس میں چند جو گھر انہوں نے لائے باقی کسی کے گھر میں کوئی بجلی نہیں ہے کوئی پانی کی ٹوٹی نہیں ہے کوئی چیز بھی نہیں. پانی کی ٹوٹی بھی لگوانے سے انکار کرتے تھے بالکل پانی کی ٹوٹی لگوانے سے انکار کیا کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ یہ ٹوٹیوں کو پانی پیتے تھے نہ ہم پیئیں گے نہ ہم دو چار روپئے منتھلی جو ہے یہ دینے کے لیے تیار ہیں تو ابھی جناب جو تھا میں یہ ٹوٹی لگائی نلکا لگوایا اب جناب میرے گھر یہاں آتے ہیں یہاں سے پانی لے جاتے ہیں بلکہ تو گرمی میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ صابن میں ہم سے لیتے ہیں وسل بھی یہاں کرتی ہیں کپڑے بھی یہاں دھوتے ہیں تمام جناب جو ہے ایک سید دھونے کی سید तमाम मैंने लोगों को। आपके घर में माशा बहुत अच्छा गौसल खाना है उसमें फ्लैश सिस्टम भी लगा हुआ है यहाँ और घरों में भी फ्लैश और सारे मोहल्ले में किसी जगह भी नहीं है सिर्फ मेरे घर में है अच्छा फिर सुना है की जब टेलीविजन आया है इस इलाके में लोगों ने अपने घरों में टेलीविजन रखने से भी इनकार किया औरतों ने खास तौर से यहाँ जनाब जैसे मैंने टेलीविजन लिया چونکہ میرے سامان بچیوں بیسے تعلیم یافتہ ہیں تو میں نے ٹیلی ویژن لیا تو یہ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے تو پھر چونکہ ان لوگوں کے گھر میں لیٹرین کا کوئی بندوباس نہیں ہے تو شام کے پردے دار ہوتے ہیں دوسری یہاں یہ باہر کی طرف جاتی ہیں ٹریٹ پیشاب کے لیے تو وہ چوری چھپے ادھر آتی تھیں دیکھتی تھی کہ شادی کے گھر میں ٹی وی ہے یہ جی کیسے تو جب آپ دیکھتے ہیں کوئی مرد اگر ٹی وی وہ فوراً پردہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں دیکھ نہ یہ تھے قمر مشانی کے گلزار علی شاہ صاحب اور یہ ہے ضلع کونسل کے وائس چیئرمین عطاء اللہ خان جو میرے جانے سے کچھ روز پہلے کمر مشانی اور عیسیٰ خیل کے نہایت دور دراز اور پسماندہ علاقوں کا دورہ کر کے لوٹے تھے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ غریبوں کا کیا حال ہے کیسے جیتے ہیں کیسے مرتے ہیں اور زندگی کتنی مشکل ہے اتا اللہ خان کہنے لگے کانوں سنی نہیں آنکھوں دیکھی ہم ایک جگہ تبھی کی طرف ہے تخت اشوڑا وہاں پر گئے وہاں چار گھنٹے کا راستہ ہے پہاڑوں پر جانا پڑتا ہے پیدل ان لوگوں کے حالات زندگی ہم نے دیکھے وہ جس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں مجھے تو ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا کہ جانور بھی اسی طرح نہیں رہتے جس طرح وہ غریب لوگ رہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اپنے پہاڑ کے علاقے ہیں یہ چاپری چشمیہ ٹولہ منگلی سلطان خیل اور کافی سارا علاقہ ہے تو ان ان لوگوں کا طریقہ کار یہ جی ہے کہ یہ پانی بارش کا اکٹھا کرتے ہیں اور جوہر بناتے ہیں ان میں گدھے گدھوں پر پانی لاتے ہیں اور وہی گدھے وہاں پر پیشاب کرتے ہیں سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی پانی وہ خود پینے کے لیے کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ انہیں دوسرا پانی صاف مل نہیں رہا اور وہ غریب اسی ملاوٹ شدہ پانی جو شاید عام زندگی میں ہم ہاں اسے ہاتھ دھونا بھی پسند نہ کریں وہ پی رہے ہیں میں نے اطالح خان صاحب سے پوچھا کہ یہاں کمر مشانی میں مار پیٹ چوری چکاری لوٹ مار جیسے جرائم کا کیا حال ہے کہنے لگے جرائم بہت زیادہ تھے لیکن کمر مشانی میں میں تو کہوں گا یہ جب جب سے ہیروئن جا چارس بکنی شروع ہوئی ہے تو جرائم کچھ کم ہو گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ اسی طرف زیادہ راغب ہیں اور اسی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں ہر آدمی یہ سوچتا ہے کیوں نہ میں ایک کلو کی بجائے پانچ کلو بیچ لوں اور اگر میں ایک کلو بیچ کر لڑ پڑا تو میں باقی تو نہیں بیچ سکوں گا تو وہ لڑنے کی بجائے آپ اسی طرف زیادہ راغب ہیں میں آپ کو کمر مشانی جو ہمارا شہر ہے اب تو ماشاءاللہ اللہ اس میں ہیروین چارس اور ہجون یہ بالکل اس طرح بکتی ہے جیسے لاہور میں آپ کسی دکان سے کوئی سودا لیں جہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف اگر رکاوٹ ہے تو اخلاقی رکاوٹ ہے اگر مجھے اس کاروبار سے نفرت ہے تو ٹھیک ہے میں نہیں بے سکتا اگر نفرت نہیں ہے مجھے روک کوئی نہیں سکتا یہ پوزیشن ہے جہاں پر میں نے پوچھا اطالہ خاں صاحب یہ بتائیے کہ یہ پسپان کی خود لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہے آپ کو ماضی سے ورثے میں ملا ہے یہ ہمیں ماضی میں ورثے سے ورثے میں ملا ہے نواب آپ کالا تھے پہلے گورنر تو نواب صاحب نے کہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے تو انہوں نے ایک ان کا آدمی تھا نورا غالبا نام تھا یا کوئی تھا اس کا نہیں نہیں وہ اور نورا تھا وہ تو وہ حکم بھر رہا تھا اور اس نے نواب صاحب کو کہا کہ نواب صاحب ادھر سٹیل مل لگ رہی ہے تو نواب صاحب نے کہا نورا تو, تو بیوقوف ہو گئے لگا کے میں لوگوں کو سیاڑا بڑا تو میرا حکم سیاڑ ہوئی حکم اور آخر میں میری ملاقات قمر کے ایک اخباری نامہ نگار سے ہوئی ان کا نام غلام قاسم خاں ہے بڑے سے بازار کے قریب اپنا چھوڑا سا دفتر کھولے بیٹھے تھے کچھ کرسیاں ایک میز اور اس پر رکھا ہوا ٹیلی فون میں نے غلام قاسم خان صاحب سے پوچھا کہ آپ لاہور میں اپنے اخبار کو اپنی ساری خبریں اسی ٹیلی فون کے ذریعے بھیجتے ہوں گے پیانے لگے کہ یہ ٹیلی فون دس سال سے لگا ہوا ہے اور دس سال میں ایک بار بھی لاہور کا نمبر نہیں ملا یہ علاقہ ساری دنیا سے کٹا پڑا ہے اور کوئی دھیان نہیں دیتا مگر کیوں دھیان نہیں دیتا میں نے غلام قاسم خان صاحب سے پوچھا اور کمر مشانی میں یہ میرا آخری سوال تھا اور میرے دل و دماغ پہ یہ پہلی ضرب تھی ہاں تو آپ کا یہ علاقہ بے توجہی کا شکار کیوں ہے مسئلہ یہ جی ہے کہ یہ ہمیں پنجاب والے پنجاب میں نہیں سمجھتے اور سراد والے سراد میں نہیں سمجھتے ہمارا یہ ایسا علاقہ ہے جی کیا آپ دونوں کی بالکل سرحد پر واقع سرحد پر واقع ہے جی دوسری طرف پر تاثیر لگی ہے جی سرحد کی اسی وجہ سے ہماری ہماری کوئی ترقی بھی نہیں ہوتی آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں کمر مشانی کتنا پسماندہ ہے میرے خیال میں اس سے پسماندہ کوئی جگہ نہیں ملے گی آپ کو جی کمر مشانی سے زیادہ پسماندہ کوئی جگہ نہیں ملے گی